سلم یا نبی اللہ علی, آلک نور اللہ صلو علی الحبیب ایک لطیف آپ کو سناتا ہوں یہیں کیا مطلب یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ توجہ اگر رکھیں گے نا تو توجہ رکھنے میں ہی کئی مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں مثلا ایک اسلحے میں نے پرچی لکھی تھی رات کو جب یہ قیامت سے متعلق بیان کیا جا رہا تھا تو اس میں آپ دیکھیں صفا نمبر 76 پہ لکھا ہوا ہے قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا قریب آدھے کے گزر چکا ہے لکھا ہوا ہے تو ایک اسلائی نے پرچی لکھ دی دیمت آ گئی آدھا گزر چکا ہے یہ اب جیسے کوئی خواب سنا ہے کہ میں نے رات خواب دیکھا کہ میں مدینے جا رہا ہوں طواف کر رہا ہوں امیر علیہ سنت کی زیارت کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی زیارت کر رہا ہوں تو وہ کہے کہا کہ دیکھ رہے ہو گیا اس میں تو یہ حکایت بیان کی جاتی ہے حکایت بیان کرنے میں ماضی حال مستقبل سب برابر ہوتے ہیں جس طرح چاہے بندہ اپنے حال کی ماضی کی حکایت بیان کرے حوث کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مرحمت ہوا آپ کو عطا کیا گیا حق ہے یہ واقعی درست ہے اس حوض کی مسافت پیمائش ایک مہینے کی راہ ہے ایک مہینے تک دل... چلتا رہے چلتا رہے جتنا وہ سفر طے کرے گا ایک کی در مدت میں کبے ہوتا ہے نا گمبد اس طرح کے کبے بنے ہوئے چاروں گوشی برابر اس کے چاروں گوشے کیا ہے برابر یعنی زاویہ قائمہ یہ جیومیٹری کے کس ہے؟ کس کی ایک اصطلاح ہے یعنی لمبائی بھی برابر ہو چوڑائی بھی برابر ہے ٹھیک ہے اگر لمبائی بل چھے تو چوڑائی بھی کتنی ہوگی چھے. لمبائی اگر پانچ انچ ہے تو چوڑائی بھی کتنی ہوگی پانچ دونوں برابر ہیں اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشکی کی ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید صف، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزا. اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ اور اس پانی کی کیا شان ہے کہ جو اس پانی کو پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اب پیاسا تو نہیں ہوگا لیکن بار بار لذت کے لیے پیتا رہے گا پیاس بجھانے کے لیے نہیں پیے گا اب کس کے لیے پیے گا لذت کے لیے پیے گا اس میں جنت سے دو پر نالے ہر وقت گرتے ہیں ایک پرنالا سونے کا دوسرا چاندی کا یہ ایسا عظیم الشان ہو جی ہمارے پیارے آخا صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا کر دیا گیا ہے یہاں حضور علیہ اللہ اپنے گناہ گار امتیوں کو اپنے دستہائے مبارک سے اپنے مبارک ہاتھوں سے آبے کو کے چھلکتے ہوئے جام عطا فرما رہے ہوں گا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں ہیں پلاتے یہ ہی ہیں میزان حق ہے ترازو جہاں امال تولے جائیں گے یہ بھی درست ہے بالکل صحیح بات ہے اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا بدی کا پلہ نیچے ہو جائے گا تو بھاری ہونے کے کیا مانے بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے بھاری ہونے کا مانا کیا ہے اوپر اٹھے دنیا کا ایسا معاملہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے جو بھاری ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نیچے جھکتا ہے اور اس میزان میں کیا ہوگا جو بھاری ہوگا وہ اوپر اڑ جائے گا اگر نیکیوں کے نیکیوں والے اعمال زیادہ ہوئے تو وہ پلہ اوپر اڑ جائے گا گناہوں کا معاملہ ہوا تو وہ پلہ اوپر اڑ جائے گا مقام محمود یہ پیچھے گزر چکا کہ یہ وہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش تعریف و توصیف ثنا خوبی وس اور صاف یعنی سرکار علیہ صلی اللہ کی نعت بیان کریں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا ایک جھنڈا عطا کیا جائے گا آپ کو اس جھنڈے کو کیا کہ دیں گے لباء تمام مومن حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے صبح وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن دنوں پھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے کے تلے بھی اگر رضا کی زباں کھلے تو وہ حضور کی سنا خانی میں کھلے سراپ حق ہے پل سراپ یہ بھی حق ہے درست ہے بالکل صحیح بات ہے یہ ایک پل ہے کہ پشتے جہنم پر نصب کیا جائے گا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے یہ آخری اسٹیپ جو اس کو پار کر لے گا پار کرتے جنت میں داخل ہو جائے گا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے پھر اور انبیاء و مرسلین پھر یہ امت پھر اور امتیں گزریں گی اور حسب اختلاف اعمال جس کے جیسے اعمال ہوں گے پل سرات پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے اب جس کے اعمال بہت زیادہ اچھے ہوں گے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا بعض تو ایسی تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ یعنی بجلی کی جو چمک ہوتی ہے نا یہ چمک کس طرح جلدی آ جاتی ہے اس تیزی سے یہ پل پلات کو پار کر لیں گے حالانکہ یہ کئی برس کی راہ ہے لیکن اتنی جلدی پل کو پار کر لیں گے اور جیسے بجلی کا کونا کیا ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بعض تیز ہوا کی طرح اس پل کو پار کر لیں گے کوئی ایسے پار کرے گا جیسے پری دوڑتا ہے اور بعض ایسے پار کریں گے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے بعض ایسے پار کریں گے جیسے آدمی دوڑتا ہے یہاں تک کہ بعض شخص سوری پر گسٹتے ہوئے بھی پل کو پار کر لیں گے اور کوئی چیوٹی کی چال چل کر پار کر لے گا اس طرح ہس بے مراتے جس کے جیسے امال ویسے ہی اس کی وہاں پل سراط پر گزرنے کی ترکیب ہوگی اور پل سراط کے دونوں جانے بڑے بڑے آنکڑے ہوں گے اللہ ہی جانے وہ کتنے بڑے ہوں گے وہ آنکڑے کیا ہوں گے لٹکتے ہوں گے جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اللہ جسے ناراض ہوا اسے آنکڑے کیا کر لیں گے پکڑ لیں گے مگر باز تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے جو اہل ایمان ہوں گے اور بعض کو کیا کر لیں گے یہ جہنم میں گرا دیں گے اور یہ شخص جو جہنم میں گر گیا یہ ہلاک ہوا یہ تمام اہل تو پل سے گزرنے میں مشغول مگر وہ بے گنا گناہ گاروں کا شفی پل کے کنارے کھڑا بکمال گریا و اپنی امت آسی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے رب سلیم رب سلیم سلیم الہی ان گناہ گاروں کو بچانے سلیم سلیم کی دھارس سے پل سے پار چلاتے یہ اعلیٰ رکھ کا اس کو محبت دیکھیے اس کو محبت ہے سرکار علیہ اللہ سے کہ سرکار علیہ اللہ دعا کرنے اور پر سرات بھی نے کیفیت سنی کہ بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ سے کڑو برس کی راہ اتنا لمبا یہ پوئی. تو کتنا مطلب احتیاط کا معاملہ جن کے لیے اللہ تعال چاہے گا تو پلک جھپکتے میں گزر جائے گی تنگلی ہو راستے میں پتا ہو کہ کیچڑے اور نجاستے جا زہریلے جانور بھی ہے تو کیسا مطلب بچتے بچتے گزرتا اور اندھیرا بھی ہو تو پل سیراگ پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا روشنی نام کو نہیں حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے ایسے پل پر فرمانے وجد کرتے گزر جا کیوں کہ ہے رب سلم دعائے محمد کہ جب حضور علیہ السلط دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا قبول نہ فرمائے ایسا نہیں ہوگا سرکار دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اچھا ایک کسی جگہ کیا یعنی ایک پل سے ہی کیا حضور اس دن قیامت کے دن تمام مواتین وطن کی جمع جگہ تمام جگہوں میں دورہ فرماتے رہیں گے کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے وہاں جس کے حسنات یعنی نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفات فرما کر نجات دلوائیں گے اور فوراََ ہی دیکھو تو حضور کاثر پر جلوہ فرمائے پیاسوں کو سیراب فرما رہے اور وہاں سے پل پر رونا افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا غرض ہر جگہ انہیں کی دعائی ہر شخص انہی کو پکارتا ہے انہی سے فریاد کرتا ہے اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں دوسروں کو کیا پوچھیے صرف ایک یہی ہے جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا بات ان کے ذمے ان کو دو عالم کی یہ ذمہ داری دی گئی ہے جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام یہ قیامت کا دن کے حقیقتا قیامت کا دن ہے پچاس ہزار برس کا دن ہوگا جس کے مصائب بے شمار ہوں گے مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت صرف جتنے ایک فرض نماز میں بلکہ اس سے بھی کم اب جس کے جیسا مقام جس کے یہاں تک کہ بازوں کے لیے تو پلک دھپکتے میں سارا دن تے ہو جائے گا مرت اللہ کلم اوا اکرم قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا بلکہ اس سے بھی کم اب جس کے جیسے عمل اس کی مزاج جو دی گئی ہے سمجھانے کے لیے کہ دو شخص سورہ ہے ایک زخم سے زخموں سے چور چور ہے بیمار ہے بیچارا تو رات چھ گھنٹے کی ہے ایک دوسرا شخص بھی ہے وہ تھکا ماندہ ہے اس کو کوئی بیماری نہیں کوئی زخم نہیں وہ بھی سو رہا تو جو زخموں سے چور چور ہے جس کو بیماری ہے تکلیف میں مبتلا ہے اس کے لیے رات کا ایک ایک منٹ کے لیے ایک ایک رات اسے کاٹے نہیں کٹے گی جبکہ وہ دوسرا جو تھپکن سے چور چورے اس کی آنکھوں میں ڈیپ بھری ہوئی ہے وہ سوئے گا اور جب اس کو اٹھایا جائے گا تو کیا کہے گا یار ابھی تو سویا تھا پلک جھپکتے میں صبح ہو گئی تو یہ دنیا میں بھی اس قسم کے نظارے ہوتے ہیں تو کیا مت کے دن جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دن اس کے لیے پلک جھپکتے میں گزر جائے گا جس پر تکلیفیں آ رہی ہوں گی تو اس کا تو معاملہ ہی دوسرا ہوگا سب سے اعظم و اعلی جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی کی وہ کیا ہے اللہ عز کا دیدار کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا کبھی نہ بھولے گا اور سب سے پہلے دیدار اللہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو ہوگا یہاں تک تو حشر کے احوال اولنا کیا احوال حالات احوال کہتے ہیں جو ہاتھی والے ہاتھیں نا اول نہ کیا اور احوال حالت کی جمع حالات مختصرا بیان کیے گئے ان تمام مرحلوں کے بعد اب کیا ہوگا اب اسے ہمیشہ کے گھر میں جانا ہے کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں اس کو کیا کہیں گے جنت یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں اسے کیا کہے گے جہنم علی کہبیب میٹھے میٹھے اسلائی میں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے ان شام